نور محمد چشتی صاحب نعرہ دینال زوجنال جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی کا عشق تو مکنتر سوار دیتا ہے علی کا عشق تو مقندر سوار دیتا ہے علی کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے ارے اس علی کے ذکر تو اتنا سمجھ نہ لائن میرا علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے سائبر اخاڑ میرا علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے سائبر اکھاڑ دیتا ہے نار حیداری اللہ محمد چار یار خاجی خاجہ ادرت علامہ نور محمد چشتی لمبیا محم دن مصطفیٰ والا علی وصفی الی سد ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله والذين معه شداوا على الكفار ربما بينهم تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا سدک لو سدیل ملائی گتو یو سلو نل نبی آئیوی نامو سلو عليه مو سلا تو سلام والا سیدیا حبی بلہ ہم غور و سلام یا حبیب اللہ فکر تو سلام والی گایا سیدی یا رحمت اللہ علوی اللہ علی کا واسقہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ چشم گر یا دین نبی بوتی رہی چشم گریہ مذرائے دین نبی بوتی رہی گلا کٹ گیا اور نماز حقادہ ہوتی رہی چشم گریہ مذرے دین نبی بوتی رہی گلا کٹ گیا اور نماز حقادہ ہوتی رہی سر شہیدان محبت کے ہوئے نیزوں پر بلندے سر شہیدان محبت کے ہوئے نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی عظمت و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اور کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فراد خشک ہو کر خاک ہو کر خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سو کی زبان اہل فرات فراط مخاطب ہو کے نا نہر فرات ن مخاطب ہو کے کیا فرماندنی خشک ہو کر تیری لوڑی کریا تیر پانی نے کی لڑ وگ ہے پر اہل بہ د خوش کر خوشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر خاک تجھ پر دیکھ سوکی زبان اہل بے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دیں اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دیں اے, اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی جو کہا ملحب کرتے ہیں سنی داستابیا علی تحیت و سنا دادر مطلق جل کہیں کہ کیئنات نبلان والا بے و بے اس بلند بار دل حق تعالی جل مجدول کریم نا چیز دل دل دماغ زبانوں گاہ ذہنوں ہر طرح خطاط فرماوے صدقہ ابو کریم شفیع خدا مالک والے اس شریفین کل میں توفیق نصیب فرما اسلام دی اور مشکل حالات قربانیاں اسلام صدقہ خصوصاً کرب و بلا میدان دے اسلام کی عزت و عظمت قاتل نوکی نیدہ تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کرنے والے شہزادان رسول اور امام علی مقام غضوان اللہ تعالی علیہ جانا دوست محفل شریف کا کہ کیا رل کے دعا کرنے اللہ رب العالمی دنیا وقر بہتر فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ مقدس اور دنیا نبی علیہ السلام کی زیارت والی نصیب فرما دوستو جناب اللہ فرماؤ گے کیونکہ محفل شریف کے اہتمام کا مقصد ہی ہوتا ہے کوئی جائے کو گل میں سمجھا سکا سا سمجھ سکو ان شاء اللہ تو ان شاء اللہ رجیز میں میں بہت لمبا وقت بیان کرنا نہیں چاہتا نیند کا بھی میرا احساس ہے یقیناً کئی ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں کل رات استاد شاہ سلاب کا مقدس اور بڑا پاکیزا اور سماعت فرمان واسطے شروع محفل سو تو مناسب نہیں ہے بھی لمبا چوڑا بیان کیا جائے میں اختصار دنال مختصر تھوڑے وقت دن یہ بیان کرانگا گا اور کوشش کرانگا گا کہ قیمتی باتیں اور آہم گلہ ہو جان جن کے دنیا و آخرت بہتر ہوئے اور سارے عقیدے اور ایمان دی اصلاح ہو جائے مگر دیواز سے ضروری دیواز کہ تو دی اپنی گل وی اگلے والا پی جائے گل سنانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے پھر بلانا بھی ہے پھر پھر جس وقت کافی سارے کام ایک کلے بندے دے اے پلے پائے جاندے نہیں زمیداری بانے جاتی پھر اس وقت معاملہ کچھ دیگر گوں اور مشکل ہو جاندہ ہے انشاءاللہ علیہ میں کوشش سے کرانگا بیتوری نید اور رباسیاں تو پہلے پہلے میں اپنی گفتگونوں ختم کر دیں دی اگر تو ابتداد اندر یہ کام شروع کر دیتا ہے پھر میرے باس بہت مشکل ہو ہے مگر یہ ہے کہ شہر رکھی گل سنی یہ بندہ شہر رکھ لگے کے گل کو سن کے دماغ بٹھا لے کسے نہ کیسے تھا تے کام ضرور آ جائے کسی نہ کسی تھان دیتے کم ضرور آ جاندی ہیں انتو سادی توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ رجیز میں اپنے گفتگون جاری کرانگا اور تسائی ہے عقید دی ایمان دی حفاظت دی ہوں باتیں سنو گے اور دنیا و آخرت سادی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ رجیز حبیبِ خدا دا صدقہ بہتر فرما دے گا دوستو باتیں ہیں میں جناب رانے سامنے حالات محلوں سامنے رکھنے ہوں کہ الحرام محنے، اس محنے یاد چیز جی غلط لوگوں کے پھر چنگی نہیں مثال کے طور جس طرح لفظ محبت ہے بڑا ہی سونا لفظ پاکان خدا شہدا کر ندیم شہت اثا بھی آلو سنت مجمعات ذکر خیر کرنے اور پاکر اپنے دل ایمان دے اور رل کے سلام کے پودے خون تیاریا دنیا رحمت اگر لو تو بڑی عظیم رحمتہ نے اس درخت کے تھلے بڑی چھاوا نے یہ دوا گھرانے نے اہل کے رام اور اسحاب پیغمبر جدوا نے رل کے اسلام کے پوتے نو تیار کریم صلیم اسا, کر اسا, اسا جذبات نو او اپنے, اپنے ایمان کا تقاضا سمجھنے اور جس کے جذبات نہ آئے خون گرمی نہ اسا اُس نو ایمان سمجھنے اور ایمان تالی سمجھنے کہ جو عزت دی ع ہے عظمت دی گل ہے ان دی عزت دے کو رہے ہیں بندے دے جذبات گرم نہ, ہون، دے جذبات دے گرمی نہ آئے دے خون دے گرمی نہ آئے اور آئے ایسے بندے بےغیرتنے اس طریقے اصحاب پیغمبر دی جدو گل آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار گل آئے اسحاب کی گل آئے خلافا راشدین خلافا سلاسا کی گل آئے بندہ دے جذبات اگر امنا ہون ان دے جذبات ابرننا ان دے اندر خیرت پیدا نہ ہوئے ایسا انہوں بھی ایمانو خالی سمجھ رہے ہیں ایسا دوباروں بھی کٹھا رکھنے اور ساڑھا ایمان اقیدہ ہے ایسا ابو بکر دی علیف تولین کے علی دی یہ تک جیڑا بھی صحابی ہوئے صحابی کجا نبی علیہ السلام دی آل اولاد دی بھی کوئی فرد کجا انہ دے دارتے جرا کتا بیٹھا ہے ایسا ان دے والی بھی میلیہ دوستو ایک بات یاد رکھو دعا نالا اور توجہ نال بات نو سمجھو اس کونے ہو گلنا سمجھن سمجھانا علیہ نے مگر بھی وقت میرے کو المختصر ہے تے او تو اڈی وجہ نالی مختصر ہے میں مختصر وقت زندر ہی جو بیان کرنا ہونے ہو میں دسنا او جناب اور انہوں سمجھ آ جائے گی کہ میں کی بیان کرنا چاہنا مگر ایک بات یاد رکھنے ہو میں جنہی گل کر لیا یہ دو میں جنہی گھر ہے نا انہوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوڑ کے رکھا ہے اس نے توڑے گا وہ جگ دے اے ہے دین تو ٹوٹ جائے گا جڑا دین نال جوڑنا چاہندا ہے پھر انہاں دوہاں گھرن جوڑ کے رکھو نہ اصحاب پیغمبر دے بارے زبان کھولے نہ اہل بیت کرام دے بارے زبان کھولے نہ دی قربانیاں بھی عظیم نے انہاں دی قربانیاں بھی عظیم نے سونیو چنہ دی عظمتاں شاناں علی مولا مشکل کشا منبر تے کے بیان کرن کدے سننی ہوندا منکر نہیں ہو سکدا گل میں سامنے رکھدہ عظمت بجا جا منکر ہے اہل بہدے کے رام کی عظمت شاندان ہی رولی دے ان کی کوشش ہے دی بارگاہ قبول نہیں لگی کیونکہ پہلا محبت وی جانی دی محبت ہے کہ نہیں اس بعد عبادت ہو سا ایمان ہے پر یاد رکھو اے نے بیت اکرام دا ذکر ہووے شہادت امام علی مخام ذکر ہوئے اور ذکر دی اڑ دے اندر اے اعتراض سیدنا امیر معاویہ دی ذات تے میرے مال ویکھو توجہ میرے وال رکھو اعتراض کیتا جاوے جناب سیدنا امیر معاویہ دی ذات تے اعتراض کیتا جاوے حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات تے اعتراض کیتا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت و شان دے تے اعتراض کیتا ابو بکر صدیق اللہ ہوتا آپ کے جاہو جلال آپ دی خلافت و امامت بھی اس گل نو گوارا نہیں کر سکتا اس گل برداشت نہیں کر سکدا اسا جویں اوتر منن آ لیا ادھر منن آ لیا جویں اوتر خیال آ ادھر وی خیال آ اسا اے ہے بالکل تقری دی تول تے رکھنے آ اور اسا جنہاں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمتہ کر چھوڑی نے اسا اونا دی خدمت اور او انہاں دے ذکر نو اپنے واسطے ایمان سمجھنے آ اور اے سمجھنے آ جڑا زبان انہاں دے بارے کھلے انہاں دے بارے اعتراض کرے تے اہل شان بیان دی و کرے تے اصحاب پیغمبر تے اعتراض کرے رب دی عزت دی قسم نبی دی نبوت دی قسم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادرے تے تہیر دی قسم ہے کلام الہی دی قسمیں ہے اہل بیت کرام دی طرفوں اونوں خیر نہیں مل سکدی اونوں اجر و ثواب نہیں مل سکدا میرا علی مشکل کشا لاکھ نا نارے مارو کہ جی علی نا نارا ماریا جاوے کہ بکر دی عزت وال کالی اکھ تے بھڑی اکھ علی برداشت نہیں کر میرے دربار ہی آئے گا جگہ جہا مسئلہ بننا باہر ہے شانہ میں کچھ نہ کچھ بہت قرآن عام قرآن اور قیمتی تو توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ دیکھو اس طرح دے موضوعات اور اور سی سی آپ چوری چوری کیوں ہے تو بہت سان غرض ہے یہ کی ہے کہ میں تعین دس دینا بھی یہ سیدی سیدی گل جب ڈگے ہو جان پھر اس وقت گل سیدھی ڈنگی لگتی ہوں تتا ہے کہ جا بندہ ہوں پہ ہوں ادی اکھ ہے ایب دا ای ایک شاید دو ای نظر آ کرام اور او پیغمبر اگر دیکھا جائے ایک نے دو نہیں پر جی اکا پھر وکرا وقر کرتے دسنا چاہ رہے ہیں پتا نہیں وکری وکھری نہیں دیکھنے نے پر دل دماغ وکھری نہیں ہو سکتے رسوڑے کریب نے جنہوں نے کٹا کیا ہوا فرما بلا ماہ سونے محمد ال اللہ الہ کوئی من تین رسول باوے نہ من میں کہہ تو رسول الذین معه جڑا تیرے کول آ گیا ہے تیری صحبت وچ بیٹھ گیا ہے تیری سنگت وچ آ گیا ہے تیری چوک دے آسے پاسے تھیرے لیندا ہے تے چکر کڑدا ہے فرمایا سونیا روھا ما انہیں تراھ رکوع ان شدت ہے سختی ہے, ہے، انہاں دے دل دے اندر نفرت ہے انہاں دے دل دے اندر بغض ہے انہاں دے دل دے اندر عداوت ہے انہاں دے دل دے اندر شولا نواہی ہے پر کنا واسطے کافراں واسطے جس وقت ویختے نے ایمان والوں تیرے در سے جہاں بھی بیٹھا ہونا کے دل کے اندر عداوت نہیں آتی سراسر محبت اور پیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ فرمان ہے وہ فرمان سنا کے تمہیں اپنی گالوں اگے پھر جاری کرنا اور مولو والے پاسے آ جانا میرے رسول نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن فی الامت فعل العالم این جو ظہر العلم فعلم یفعل ذالک فعلیہ لعنت اللہ بل ملائکت اللہ سے اجمائی حدیث پاک میں پڑھی یہ تسے یقین فوری توجہنا نہیں سنی میں پھر بھی بچ اللہ دی نے فرمایا زبان ترجمان حق ہلنے ہے جی تو یار دی زبان حق جی ہے ہے تو ہو ہو وہ قدرت اپنی خواہش نال نہیں بولتا مرضی رسول کریم نے فرمایا ادا زہر تھوڑی جن کی تیاری کر لینا بیدار ہو سننے میرے رسول نے فرمایا خبریں دیکھو میرے کو سمجھ آنگ ان شاء اللہ گلا جیل چی گیا۔ میرے رسول نے فرمایا اذا ظہرت الفتن في الامہ جس وقت میری امت کے اندر فتنہ ظاہر ہو جانگے فتنہ ہوئے گا میرے رسول نے یہ بھی فرمایا سی ساڈے رسول نے فرمایا سی کالی رات دے ٹکڑیاں وانگو فتنہ آن گے بندے ٹکرا مارن گے جویں دیوار نال سنڈے ٹکرا مار دے نے فرمایا کہ ٹکرا مارن گے انہاں نوں پتہ نہیں لگ سکے گا کہ صحیح کی اے غلط کی اے پاک کی اے پلید کی کرنا اے کی نہیں کرنا اتنا کو پریشانی والا ماحول بن جائے گا ادھر دیکھو جس وقت نا اس وقت انسان چڑھ رہا ہے پسلن دٹکن کا جس وقت اندھیرا ہودھیرا گلی چلنا نے بڑی الجھن بڑی جی پریشانی دشواری ہوں ادھر ادھر پیر گیا میں ڈگ پہنا میںرگ جانا اگے موڑ نہ ہوگی دیوار نہ ہوئے کھیلی تالا نہ ہوگا ٹویا نہ ہو بڑی دشواری ہوں ادھر دیکھنا میرے رسول نے فرمایا جس وقت اس طرح دے اس طرح دے فتنے ہون گے لوکاں دا ایمان نہیں بچ سکے گا شکوں کو شبہات پیدا ہون گے ایسے حالات دے اندر جس وقت عمل بگڑ چکے ہون گے کہ حیات غیرت ایمان تے قائم رہنا اتنا مشکل ہوئے گا جویں تلی دے ہاتھ تلی تے انگارا رکھنا تساں اچھی طرح جاندیو او زمانہ اج دا بالکل بن چکا ہے اس ماحول معاشرے دے اندر اکھ پاک رکھو دل پاک رکھو تلی تے رکھنا آسان ہے پاک رکھنا مشکل ہو گیا دل نو مشکل دھڑ ہو چکیا ہے بگڑ چکے ہونا ہون. کردار دے اندر سلطان سلاح دنوبی حضرت خالد ولید محمد ابن دے دے کردار خوشبو نہ آئے دیکھ ہیا وہ پاکوں کا یاد نہ آئے خیرتا یاد نہ ان یہ ہے کہ مسلمان ہوئے زبان نہ کلمہ مگر اٹھن بیٹھن کردار چلن پھرن طور طریقہ تعظیم و تعلیم ہر ایک حید اندر کافروں دے کردار دی یہ ہے کہ بدبو اور مہک ا رہی ہوئے فرمایا ایسے حالات دے اندر عالمانو کی کرنا چاہندا ہے اپنی زبان خاموش کر کے یہ بیٹھ جان اپنے پیٹ نو اپنے پیٹ نو بھرن دی کوشش کرن لوگانوں راضی کرن دی کوشش کرن انہاں نو سنا کے خوش کر اپنا ٹکر پانی سیدھا کے ٹر جان میرے رسول زباں نے فرمایا نا نا اے میں اپنی امت کے علماء کو سبق نہیں دیتا فرمایا فاعل العالم یظهر العلم عل جڑا عالم ہے اوندا فرض بندا ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر دا دا کر چھوڑے, جو چھوڑے جو اپنا علم ظاہر کرے حق اور باطل دے درمیان فرق کرے غلط اور صحیح دے درمیان فرق کرے. لوگ چاہے راضی ہوا چاہے, چاہے بری نگاہ چاہے نگاہ چاہے غصے چاہے محبت بری نگاہ ممبر یہ ممبر آم تھا نہیں ہے یہ رسول نے فرمایا یہ میرے بیٹھنے لوگ لوگ ہی بیٹھے ہوں دے نے. اگر آ کے بیٹھ گیا جڑا عالم ہے اوندا فرض بندا ہے اون دے تے لازم ہو جندا ہے اون دے تے ہو جندا ہے او اپنا علم ظاہر کرے اپنا علم لوکاں دے سامنے فاش کرے قران حدیث دے نال لوکاں دے عقیدے دی وی حفاظت کرے لوکاں دے ایمان دی وی حفاظت کرے اوناں دے عمل دی وی حفاظت کرے اس تے گفتگو دے اندر فرق تبعی ہو کہ لوکاں دے دل دماغ اے جذبہ دے. دے دل دل اور ہمت پیدا ہوئے اصرا دے دربار اتنے جکن واسطے نہیں بنے یہ پانی جی رپ کی بارگاہر جھکے گی اور اے دل جھکے گا تو رسورے کریم دی بار گاہ میںرما نہ اپنا لوگاں نے سامنے اے بالکل اداس ہو کے نہ بیٹھو خوش ہو کے بیٹھو بڑیاں گلاں ہون انشاء گی انشاءاللہ لذیذ تسا توجہ فرماو گے تا انشاءاللہ لذیذ فעלل عالم ان یذھرا العلم عالم دا فرض بندا ہے او اپنا علم ظاہر کرے فالم یفعل لک فرمایا جراعالم اپنا علم ظاہر نہیں کرے گا ان توجہ ایک پاس لوگاں دی مخالفت تھے ایک پاس خدا رسول دی لانت تھے ان سعودہ تھے پھر سادے قول ہے نابی ان اساں کے لئے قبول کرنا ہے لوگاں دی نرازگی یہ قبول ہو سکتی ہے پر مدینہ دی تاجدار دی نرازگی قبول نہیں ہو سکتی ہے سمجھنا ہونا میری بات رو فعل العالم این جزہر العلم عالم دا فرض بند ہے وہ اپنے علم ظاہر کردیں علم ف لے کا جڑا اپنا علم چھپا کے رکھے گا جاندا ہے خرت چیز لوگ پائی جا رہی ہے نظریات دی, دی اور اس گفتگو دی ضرورت ہے پر سمجھتا ہے دوسرے پاسوں یہ اگر گل گا لوگ ناراض گے لوگ خفا ہو جان گے لوگ روپیے نہیں دیں گے لوگ پیسے نہیں دیں گے لوگ مسیطیں رکھنگے نہیں جوا نہیں پڑھو گے تقریرا نہیں کروان گے یہ سوچ کے جس وقت اپنی زبان نو روک ہے۔ مدینے دے تاجدار دی زبان خطب نہ ہے تو میرا ہو کے میرا دین ہی نہیں پہنچا بارس میرا ہوے تو لوگوں راضی کرے قادم ممبر دے نیرے ہے مجبوری آخنا یہ ہے کہ کدے حکومت کرنا کدے خلط کار تے تنقید کرنا کدے فراڈی اور قوم کے خدار مولوی ہیں انہوں نے تنقید کرنا کدے ٹی وی کرنا کدے اگریز کی تحریب اتنے کرنا کدے پینٹ کرنا کد داری چہرے نہیں سکی ہوئی اس گلے تنقید کرنا کیوں ہے سونیا یہ مجبوری تو ساں سوچ تھی سی سی تقریر ہونی چاہیے چاہی چکر چاہیے سونے اگر چکر چکر آتا ہے بچا نہیں جا سکتا وہ چکر کہ فرمایا پا لے نہ ملائے خدا کی طرفوں بھی پینی ہے نانت رسول کی طرفوں بھی پینی ہے لالت ایمان والے دی طرفوں بھی پہنی ہے لالت ملائکہ دی طرفوں بھی پہنی پر قسم خدا دی کر کے انا ادھر ویکھ منبر تے بیٹھ کے میرے علی ورگا حق دی आवाज نو بلند کر چھٹے نا لوگ سنن باویں نا سنن فرشتیاں دی طرفوں میں دعائیں ہوندی نے کہ جنگل دے درندے اور جنابے والا کھڈا دے اندر رہن والی چونتیاں تے کیڑیاں نے اور دریاواں دے اندر رہن نے او بھی ہاتھ اٹھا کے فرماندیاں نے عرض ربا دعا کرے نہ کرے جانور ہاں پر دعا کرنے بولے ان مہربانیاں فرمبانی فرمامی دنیا بھی بہتر کر دیں آخر بہتر فرما یاد رکھو یہ رکھو کہ یہ جڑی ہو, ہو گئے یاد رکھو یہ پیاریا جان جی نو جانتے جان لے لے راب فرسا ہر کائنا پہچان ہاں درویخ نا امروہ شریف ہندوستان دے اندر امروہ شہر ہے دربار ہے صاحب دربار کا نام کی ہے حسین شارافی رحمت اللہ تعالی اے دا دربار ہے دے دربار دی دے خاصیت کی جرا دا اپنا مخصوص علاقہ اے اس علاقے دا سپ ہو جائے جائے وہ بلی حیا کریم نے عزت عظمت فرمائیے جدو آپ اس علاقے آئے آپ دسیا گیا سپ رے ریمایا گئے سپو نہیں مارن قسم خدا فکیر بولے ہزار سال سات سو سال تقریباً گزر گئے ہال تک وہ سپ ٹوئے رب دے بلی گل کا ایسا ہیا کر دتنویجنا گوارا کر در پر ڈنگ مارنا گوارا نے کے حالانک جا ٹو ٹواں سپ تنگ آ کے ڈنگ مارد ہے نہ خاطر مگر ربلی دربار ہے اللہ دلی کا دربار ہے کے رب دلی کا ہز کرے انسان دربار ہوبی ہو بمب رکھ کے بندے اڈا چڈے بارے کی آخر اگر شرک ہی جتھے او بالا واندے نے پتا نہیں لگ سکتا کہ مشرک نے ڈگ مار تے شرک پہ شرک پہ اتنے یہ بھی گل ہے سویا دربے ایک وہاں انگریز دے, دے, دے دربار دل بن جان ایک پاس وہ تعلیم ہوئے کہ انسان بنا دے ایک پاس لو کہ جنہ چہن والے دی دربار سے بہن والے ہوگ نہ مارن فیر حالے تک فرق کافر دی تعلیم کی بنا دی, محمد دی تعلیم کی یہ کچھ کرنا ہے کے گیا کرو متاثر بندے کام نہیں ہوں شرک ہو رہا ہے ہے فلان ہو رہا ہے برائی ہو رہی ہے سونے جگر شرک ہی ہوتا نہیں مار دے کیوں نہیں مار دا مشرق ڈگ مارنا چڑ جائے رب دیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی لہذا اے ہے کہ اے ممبر تے بیٹھن کچھ دی کچھ ذمہ داری ہوں اس ذمہ داری سامنے رکھدہ ہویاں میں جناب سامنے گو کرنا چاہنا فرماؤ, فرماؤ گے تو کافی سارے <تصفح> <تصفح> میں <میجری> <میجری> پہلی گل ایک گل یاد رکھو اللہ تعالی نے نا دا ذکر پرانے فرقانے پہلے سارے پہلے سارے کیوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ جب مدی شریف گئے ناودیا سن گل نہیں پرانے کھوڑے یعنی یہ پرانے کھوڑے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایڈے گئے گزرے نے جی ہے نا شیر اس دیر کوہن میں ہے سب غرض مند پاری رنجیدہ بوتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ہن سونیاں تیری شاند من کرنے تیتنو مندے نہیں ہیں اینا نداستے سے بھی پرانا وقت پول گیا جے پرانا ویلا پول گیا جے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ قَافَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْا عَرَفُوا قَفَرُوا بِ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے جس وقت تو اڈی جدوڈے تشریف لے کے آئے ناڈے کوڑے جی دے گیا بن گیا بڑی ہی میں لفظ بولوں گا دامتی فکر ہے نے موسیٰ علیہ بنے نہ سونے انڈے وڈیر آئے یہ پچھو لا ہی بڑے پیڑے نے پچھو لا ہی کرتوت بہت برے نے انہوں نے موسا کلیم نے بہت پریشان کیا بہت تنگ کیا ہوں ادھر ویکو پونے بٹھیرے کھا کے کھیرا کھا کے جو تو بکت آیا رب نے فرمایا جنگ کرنی ہے لڑائی کرنی ہے چوڑے ہو کے بیٹھ گئے ان نے فضا بنتا ربک فقاتل انا ها اورا خائد الاسد ایتھے بیٹھے ہیں جنگ کر تے کر لڑائی کرتے توں کر تے تو کر یہ ہے کہ کافروں ਨਾਲ مقابلہ کر تو کر تیرا رب کرے اسا ایتھے بیٹھے ہیں جے وہ نکل جان اسا ڈارے مار دے تے جرابے ور بڑھ جاواں گے کہ اسا گیا جنگ جنگ اسا کرنی ہی نہیں ہے ادھر دیکھنا دعوت فکر ہے کہ او بٹیرے خان پٹیرے کھا کے کھیرہ کھا کے جدو گل آئی ہے مقابلہ کرن دی مقابلہ کرنے اٹھے نہیں رب نے یہ میدان چل آئی وقت دے نیڑے تک نہیں لگن دے لگ دے دے کوڑے سن لگتے گھوڑے سنبیخت وجوہ انہوں نے نبی پاک سرکار مخالفت کی تھی. میں نتیجہ ہوں دینا تینوں گل سمجھ جائے گی کہ انہوں نے نبی پاک دی مخالفت کیتی پر اپنے وڈیا کے بارے زبان نہ کھولی یہ بھی پتا سٹے کھا کے بھی مقابلے نہیں موسا کریم نا پریشان کیا بڑا تنگ کیا اور تھان تھانے پرشانی کا سمان کیا مگر وہ اپنے وڈیا کے خلاف نہیں سن بولتے جہے موسا کریم کے نام انڈے رہ سن ان کے خلاف نہیں سن بولتے میرے نبی نال مقابلہ کرتے سن حضور باپ نو گلت سن ماض اللہ آپ نو جھوٹا آخر سن ان کو پوچھا جنا ربی نا ہوں یہ نتیجہ پورا کرنا ادھر دیکھو وہ آخر سن سکو آخر سن ٹھیک ہے یہاں کا کردار بڑا پھر ربی ناڈے نبی ادھر ویخنا رو یوتی اپنے وڈیا کردار سن کے بھی دے بولن کیوں اے نبی دی حیاء کرن تے لانت پٹیرے کھا بھی مقابلے نہ آن ایک پاسے نبی دی او یار چبی چبی گھنٹے ایک کھجور تزارے اگر چبی پانی دا کجور پی کے کدے تبوک درد یار او اپنے دے بارے زبان نہ کھول پاوے کرتوتیاں بھی گزرا ہے وہ یہودیا ہے وہ جا جذبے میدان سا جی اللہ تعالی فرما رب کا جی نہیں رب فرما سانو ایڈے سونے لگتے نے اصا دھوڑے پیروں کے مٹی لگ گئی ادیس سمجھیاں کہ کوئی نہ میں دوبارہ پھر اس نوں دہرانا گل سمجھو پوری گل نہیں یعنی گل دا خلاصہ پیش کرنا کہ پی میں اے گال اے دیکھو قران دے وچوں ایک استدلال کیتا اے گل کر دین دی کوشش کیتی اور سمجھان دی کوشش کیتی اے اور اصحاب پیغمبر دے بارے زبان کھولنا ایک کتنی بڑی بات اے غلیظ اور کتنی گندی گالے یہ اے پھر بیان کرنا کہ ادھر دیکھو یہودی ہون اپنے بڑیاں دے کردار پٹھے سن کے وی انہاں دے بارے زبان نہ کھولن جو, جو بھی ہے سڈے نبی دے نا ایک ہم مسلمان صدا کے کہ بولے انہاں دے خلاف جنہاں دا کردار وی پٹھا نہیں وہ جنہاں کھجور ایک ایک کھجور کھا کے میرے نبی دے نال کے کافراں لڑائی کی کیتی ایک ویلا ایسا وی آیا سی خون جسم چوں رس رہیا ہے خون ٹپک رہیا ہے زخماں نال چورو چور نے میرے نبی نے ایک جنگ تو فارغ ہوئے نے زخم گلے نہیں زخموں میں کھلے ہوئے خون ٹپک رہیا ہے میرے نبی نے فرمایا یارو اٹھو فلانی تھا تھے دوبارہ پھر مقابلہ کرن جانا ہے رابطی عزتی قسم ہے البدایاورنی حیاتو لائکے تاریخ کامل تک اٹھا کے ویخ قسم خدا دی کسے صحابی نے زبان نہیں کھولی انہیں ایک اے ہی آکھ ہے لاجپال آہ ساتھی جان دو ٹکڑے ہو جائے تو ایک ورہ حس کے ویخ دے ساتھی جان دا بول پائے جائے گا سمجھ رہا ہے نا کہ ایک پاسے اوڑنا دیا برائیاں رابطہ پر او حضور دی مخالفت کرن تی اپنے بڑیاں دے بارے نہ بولن اونا دے بارے زبان نہ کھولن کہوں اے ساڑے نبی دے نال رہنے تی او نبی یار جی دے یار جیڑے گھوڑے لے کہ جدو جی ملان وال جان تی رب بھی ویخ ویخ خوش ہوئے تی رب فرماوے جبریل آ بلعادیات طبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا بھی نا سوڑے سا چڑھتا ہے سنو سا کسم ہے یہ درویگ سونے جدو تھوڑے دے پیروں جدو بٹا لگتا ہے چنگاری اٹھ دے سانو چنگیری قربانیاں جنہ دیا جان ساریاں رب کا قرآن, قرآن, قرآن بیان کرے انہوں نے بارے زبان کھیلنے والا خاندانی نہیں جہرا خاندانی ہوتا ہے وہ خاندان کا دا احترام بھی کرد قدر بھی کردے پیار جب تغونا فضلا من فت لمین اللہ انہ نے جو ربا تلاش لہذا محسوس ہوئے زبان نہیں کھولنی کیوں کی نیت رب نے بیان کر دیتی ہیں نے رب نے فرمایا پاو کام اتنے تھلے ہو بھی جائے جب تک اون فت لملہ بری دبان آنا بھڑی نہیں ربردو اچھا مسئلہ میں پڑھاں گا قرآن کافی حد تک فائدہ ہوئے گا اگر تاریخ تو توجہ ہوئے خنال بولو اب ایک ہو اے قرآن مجید اے نا اے قرآن مجید ہر شاید اے ہر شایدہ ہر شایدہ قرآن مگر آ آ دماغ پاک ہونا دے ہر سوال دا جواب ہے, ہے, جی ہے, ہے میں مسلا سمجھا نا مثال ہے ذہن دے قریب کر دے میں رل نہیں لگا گلجھا سمجھان مثال پیش کرنے لگا میمریڈ دیکھا دیکھ دیکھا تو جی نہیں دیکھا, تو دیکھا, نا؟ جی. کدھے دیکھا نا؟ تا تو نہیں دیکھا جن کا بھی مرضی ہوکرے لکھے بھی ہوں چار لکھیا بتی لکھیا چکا انگلش سے لکھے ہوئے اگر بندہ کارڈ, کارڈ موبائل نہ پا فکر ہی پڑھ سکتا میں آ جانی ہے مثال دے رہا ہاں یہ ہے کہ اگر موبائل نہ پایا جائے موبائل یہ ہے نہ پایا جائے کارڈ جا جی موبائل نہ پایا جائے موبائل در نہ پایا جائے تو یاد رکھ ہے جو کچھ لکھے وہی وہ پڑھیا جائے گا جو اندھے ویچ پیا ہے پڑھنے کا فلانی فلانی شہج نہیں ہو رہی نظر نہیں آ رہی آئی پاری شہ ہے یہ خاص موبائل چاہیے اویت کئی بار موبائل بھی نہیں کھلتی آدھے یہ اگر کمپیوٹر چ کے چیک کیا موبائل چ پایا تو کوئی شہ سامنے نہیں آئی یا فلانی فلانی شہ چلی نہیں ہے ہاں جیسے کمپیوٹر چ پایا ہے نا الفاظ نے سارے پڑھ لینا زہری زہری جہری الفاظ ہے نہ سارے پڑھ لینے لین لین پر سونے آ جس وقت میرے اڑی ورگے جہے ہیں نا وہ اپنے دماغ نا کر لینا دماغ جہا کا مسیح جہان تک آخو آخر رب نے اس کا جواب میمری کارڈ جو جو رکھ دلگریز میمری کارڈ بنا مسیح جان بچ آ سکتا ہے چھوٹا جہا کمپیوٹر ایڈا مسیح آن چاہ آ سکتا ہے پرانی مزید پوری کیناات نہیں رکھ ستا پر سونے یہ درویش کارڈ جنی دیر تک جنی دیر تک موبائل نہ آئے جی جو لکھے وہ پڑیا جائے پر جو بچ ہے او نہیں پڑی دا. او سمجھ نہیں آدھو ہی ہے جس وقت اہی کارڈ جانا ہے موبائل میںا بعد پہرا جہلا بولو سبحان اللہ سڈا پیر باب فرمان گل یار اقل تور تو ہٹاوے وہ کالی چھوڑ او کلا جامل جی تو عشق تمام سماچ لاو و متی مل پر آشق متنا پھاوے صاحب آپ بلاوے رو اگر نا ایک میری این بنا توجہ میرے ترف رکھنی دیکھنا میری طرف گپا شپا مارن کی کوشش نہیں کرنی گل میں بڑی اہم اور سورت الاف ہے سورت الراف بالخو کھول لیے تو ہن میں جی آیت شریف پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ بلا کرے آیت کنویں بنے گی اے آیت بلما راجا اے, بلم اے ہاں ایک سو پچا نمبر جس میں ترجمہ کران گا نا تو ہو سکتا ہے تو نا زین خیال پیدا ہوئے کہ ہے جا رہی مگر نہیں گا آ، آ، آ توجہ ہے نا قرآن مجی آیت کر عجلتم عمر ربكم وعلق واخذ برأس قال ابن ان القوم فلا تشمع اعداء ولا تجعلن مع القوم نا کوے توڑ گئے نکل گیا اللہ تعالی نے کی فرمایا اس نو بیان فرمایا بھی جس وقت حضرت منہ سا کلی کدھر گئے قوم آپ جرون لفظ بورے ایک خاص میں چوٹ قوم نے, کی قوم نے تے. وہ تو پتوت پتہ ہی ہے نا پچھو قوم نے کرتوت کی کرتوت آپ پچھو جا سر سامری جادوگر او منافق ان کیا یارڈے کو ہے سونا دیکھو نا بنی اسرائیل تو جس وقت یہ جان چھڑا کے آئے سن تو دا سونا بھی ہے سن. سونا میرے کو لیاؤ جس وقت سونا لیا نا ان وچا تیار کیا پتا پتا آدانا رب مسلمان ہے مسلمان کو تر دلیل کی وہ فرما نے رب قرآن اللہ تعالی قرآن مجید فرما پہ سپارے فرمایا <سؤال> سی رب نے کہ الاس بہو باقاع گا نو سیبا <سؤال> کرو جی رب ہندو ہوں کدی گا نو سیبا کر گل تر <سؤال> سمجھ <سؤال> لگی ہے کہ کوئی نہ لگی ہے کیونکہ جی ہندو ہے نہ دینا جی گانیبا کر حکم دتا ہے کہ ہے وہ ہے مسلمان, ہو ہے مسلمان ہندو یہ تو ویسے عام سرکار گئے نا ہوں انہوں خدا کنو من خننا شروع کر دیا کنچا خدا جقل ہو جائے اک دے من. رسول مننا شروع کر دیا ہے رسور آیا پر بھو تھا رب تسول آئے ہائے اتے تو کمی نہیں آتی ادھر ادھر, ادھر نہ نکلے میں اپنے مقصد والے پاس رہ چلے گئے نا اللہ تعالیٰ فرماند ہے جس وقت آپ واپس آئے ناخی قوم سی نا خدا ات گل کر سونا بے جان شاید جس وقت منہ چ مٹی رکھی تو بولنا شروع کر دے جان آ گئی ہے گوڑی سی یادرت خزر علی سرت اسلام دی گھوڑی سی کتے پیر رکھ دی ہے سبزہ گاہ اگر پہن سمجھ لیا یہ نہیں یہ خاص تھان ہے مٹی چک لی ادھر ویخنا رب دستا پیا کہ جدو پاک میٹھی لگ جائے ای اپنی نگاہ جاتا واپس آئے اللہ تعالی پر ہے کہ جدو آپ واپس آئے نہ جی شروع کر دی بیٹھے کوئی میں فضول گلا نہیں کر رہا قوم دے وچ سن ہارون علیہ سلادو سلام ہے آپ نہیں سن نے میرے قتل تو باز نہیں آنا موسا کلیم بڑی تکلیف ہونی ہے آپ سرکار نے بڑا ٹھلیا بڑا روکا ایڈی اوتری سی انہوں نے اپنے کرتوت نو پورا ضرور کیا جس وقت حضرت موسا کلیم آئے نے چکیے اینا غصہ آیا غضب آیا گدبان کرنا پا افسوس افسوس نال غصہ چڑیا ہوا ہے آپ سرکار نے فرمایا چلے تھو شرم نہیں آدمی اکھاں دے سامنے رب نے یہ ہے تھوڑے واسطے دریا چ راہ بنا ادھر ویکو اس اکاؤنڈ دستور لے کے آ کوئی کتاب لے کے آ میں لوس ادھر گیا پیچھے پٹھا کام پیرا کام ایڈی بغیر پیچھو شروع کر دے آپ نے بڑا گسا چڑھیا اس بعد ہوا کہ ال دے جی ریا, تختیاں ہی ریا, تختیاں ہوتے جرا, اپنے برا ہارون کی آخیا جا کے اس طرح والا فار کے نہ کھچیا اپنے اس طرح کیوں آپ گسا آیا کہ میں بگاڑتی آئی تنا سنبھالیا نہیں میں پا کے گیا سا تیرا فرض بندہ سی تعلق سنبھالیا کیوں نہیں آئی آپ غصہ لگیا آپ نے اپنے برا ماریا بھی غصہ بھی ہاتھ بن میرا قصور نہیں ہے بڑا ٹلیا یہ بڑایا مارن تیار ہو گیا موسا کریم غصہ آیا ہوں انہیں دونوں براہ رب دے دو نبی نے دوواں براہ لڑائی ہوئی اے دسو آپ کی غلط آخان گے دسو آپ کی گلط آخان گے کسی نے بھی نہیں طور نہیں کرانے کہ میں گل میں اس واسطے کی تھی ایک نبی صحابی ہویا ہے امیر کا نام اللہ حضرت امیر معاویہ حضرت جنگ ہوئی مولا علی مشکل پشا نال جنگ ہوئی ہے مولا علی میں <سؤال> مسلے <مولا علی سؤال> نشاء اللہ العزیز توڑ چلاواں گا تسا سمجھ لو جنگ ہوئی دماغ دے اونا دے بارے زبان زبان اونا دے بارے حضرت امیر معاویہ نو بہت آخ د آپ تبرا بول دین آپ کر او قسم خدا دی کر کے آنا یہ درویش میں نتیجہ اگے دینا گل نو کھولنا او گل اے گل آپ اسچ پوری پوری رلاوہ گا پر یاد رکھ لے اسا سننیاں اسا مننیاں کہ حضرت مولا علی مشکل گشا حضرت امیر معاویہ دی لڑائی ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ دے ایک خلط فاہمی ہوئی ہے حضرت مولا علی خلط نہیں سن آپ صحیح سن حضرت امیر معاویہ دے خلط فاہمی لگی سی پر اسا کسے دے بارے دبان نہیں کھول دے اسا کسے دوں برا نہیں بول دے کیا جو یہ کرنے نبی صحافی چند ہاں میں اصل تھوڑا جہا پسے منظر بیان کرنا گالا گا رہا بے بے ہو نا تسا وزن محسوس کر رہے ہو گل یا نہیں کر سو حرتمان حضرت امیر موازیان, سرکار مولا علی پاک اللہ دے گھر کے اندر میرے دو ہے آپ نے جی کتا ہے چپ کری پہ بدا درجا مگر آپ نے پتا چلیا وہ بیمار ہو گیا تو ان بچن دے امکان آد کو سونیا جا ٹور جا پوچھنے اصا تیرے ہاتھ سے ہدایت لکھ دکھ آپ ٹر گئے بمار سی جس وقت ویک کمال والی گل اے میری کدی بھی پوچھنے نہیں آئے آج بڑی ذرا نوازی فرمائی انریفا کی یکمایا یار, یار تیری ایک بیٹی ہوں ہاں جی ہاں بالکل ہے آپ نے فرمایا جبان جی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا ان دی شادی ویا وغیرہ سرکار کرنا بس انہوں نے رشتہ ہی اچھا نظر نہیں آ رہا آپ نے فرمایا یار میری نظر جی رشتہ ہے شکلوں کا چاہیے ہو چاہیے چاہیے آپ نے فرمایا یار ایب ہے ویسے کہڑا ایب ای خوبیاں بیان کیڑا جی ہے آپ نے فرمایا یار میرا یوتی ہے بندہ لما پیا کے بہ گیا میری دھی واستے جو میری دھی واسطے جوھی آپ کی آپ نے فرمایا تیری دھی واسطے جوھی کی گل آگے تیری دھی کی تو نبی حصے کی اندر میں رشتے نبی دھی منافک دکھ رہے یہ دس تیری عزت بہتی ہے یا نبی عزت بہتی ہے سوچتے تھے اگر تیری تھی گل کر یہودی نال ہو جائے تر غصہ لگتا ہے کہ تو آخنا ہے کہ نبی دی کا اکا بچوں برسات عزت ہے تیر نہیں. جس وقت گار سنیے. اکھا میں ساتھ پیرا چیا ہے سونے آ. سمجھ گیا میرے گستاخ نبی ہوئے گا اگر آ گیا مور جامی دوبارہ کلم آ کے میرے ایمان دے جاتے ستا راہ سور نہیں لا رہ گاج نہیں بولو سبحان اللہ نا. حضرت خلافت کی حضرت فروخ رضی اللہ تعالی خلافت کی حضرت عثمان خنی, خنی آپ نے خلافت بارہ تھال تہو ایک گل دس شیخ اکبر نے ایک گل لکھی بڑی گہری گل بڑی گہری گلم خلافا ترتیب ہے نا پہلے ابو بکر، فیر عمر، فیر فیر ترتیب رب نے کیوں رکھا یہ رب نے اپنی قدرت کاملا ترتیب بنائی ہوں تہن اے پتا ہے کہ بو موت کا وقت اٹل ہل ہے بدلنا اندلنا نہیں ہونا گل پتے کی سی کہ پچھلے کئی عمر کوئی قسمان کو نہیں کئی ادی مرتزا کوئی دوجیا کو اگر یہ ہے پہلے علی مشکل کشاخ خلیفہ بن گئے انہوں نے تے اپنے وقت تے فہوت ہونا سی تونی دیر تک خلیفہ رہنا سی ابوبکر دی واری آنی سی عمر پاک دی واری آنی سی دیکھو ابوبکر صدیق آپ آب دا وصال ہویا حضور پاک تو 2.5 سال بعد وچ حضرت علی پاک دا کوئی تقریبا 30 سال تو بعد ہویا اگر علی پاک پہلا بن جاندے ابوبکر صدیق پاک دی واری آنی سی. عمر پاک دی واری آنی سی بنا دیا آخر تول آخر تصال ہونا سی یہ ترتیب کیوں جیڑی میں وچ خاص گلہ رکھیاں نے جی اگر پہلا علی آدھا تو جو خاص گل آبو بکر چرخی نے امت دنیا سن آئے گل ویسے نہ تعین یہ ہے گل وی مگر ذوق نہ سبھان لینی آکی میں راض نہیں میں ناراض نہیں ہے نہیں تو آکی ٹھیک ہو ویسے میرے سمجھانی نہیں آئی ہوئے یہ نہیں کہ مگر گی کر گیا ترتیب رکھی کہ وخریاں وخریاں خوبیاں سچارا چکی نے یہ لوگوں دے سامنے آن جو ابو بکر ہے اندر تو بھی قوم امت مستفیز ہوئے تے فیض لوے جہاں خوبیاں امر چ رکھے تو بھی فیض لو جڑی خوبیاں اسمان چ رکھ نے بھی فیض لین جی خوبیاں علی مشکل کچار رکھی نے گیا جی کوئی بغاوت کا ایلان کرنے والے ہوں پچھلے واقع وال میں نہیں جانا چاہتا اصل نا جس وقت نے آپ کے گھر کا گھیرا پا لیا آدھے سنسمان خلافت نہیں تو تعلق شہید کرنے آپ نے فرمایا نے میرے رسول نے ہن شہید کرا ہن اے ہے آپ اے میں گل کی ہو سکتا ہے کسی بھی دماغ خیال جائے جدو آج ایسن خلافت چمت چڈ تو آپ چڈ ہی دیں نہ یہ نہیں کہ اندر ہرس سے رسول ہو گلہ میں کرے مشکل حضرت شام گلا پور پور ریاں نتیج کرنا ہویا اس طرح نے محاسرا حکم کر خیبر کرے گا بچا نسا دیا گیا ٹک وی گے اپ نے فرمایا نہیں پر آہاں سن لے میں اپنی جان دی خاطر مدینے دے اندر مسلمانوں دا خون بگدا ہو گارا نا اے گوارا نہیں کرتا کہ میری خاطر مدینہ تر رسول دے اندر خون میں قدا ہوئے تو میں خلافت اس واسطے نہیں چھوڑنی میرے رسول میں میں نے منا کی تھا ہویا کی ہویا کی انہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ علی پاک سرکاک انہیں نعرال جیسے جیسے شہر کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے پتر حضرت حسن پاک انہوں بو بیتے ٹھل دیتا فرمایا پترہ یاد رکھ لے اگر کوئی عثمان تک جائے تیری لازت نک کے جائے ہاں عثمان شہید ہو تو زندہ رہے مینو گوارا نہیں تو اپنے پترا نال پیار کا کرنا وا نبی وفادار تان اسارا نال پیار پہنا پچھلے سارے ہو کے آئے حضرت مولا مشکل کشا دے کو سرکار خلاف تصا سارے سارا پہلے آپ کے ہاتھ تھی خلیفا منیا جانے سارا قتل, کر, کوئی قتل کر, کر دے تو اسمانے گنی آپ جان بارا روک کے گئے سنگ مدینہ تو لسور چون وغیرہ جن نے شہید کیا ہال تک پتا نہیں سی لگ رہا مدینے شریف او تقریباً وی ہزار سن آپ دونوں پڑ کے قطر کرتے ادرت اسمانے گنی کے کساس کے دے شہید کرن دی وجہ نال قتل کر دے جی بیلی آئے دو دورا پیٹ دے دے پورے مدینے دے اندر فساد پرپا کر دینا آپ سرکار ایک بار روک گئے پھر تھوڑا جہ معاملات نو قابو چ کر لیے اے جدو جی نکل جان گے اس بعد یہ ہے کہ میں بندے لب کے انہوں نے یہ قتل کر دیا گا نکال ہوئی حضرت امیر دی اللہ تعالی عنہ آب سرکار آب دی نال رل گئے پہلے پہلے بےد کرے جنہ نے حضرت عثمان غنی کا گھیرا پایا آدھے دماغ نال کہ علی انہ نال رل گئے. علی حضرت عثمان دے قاتلہ کو بدلہ نہیں لینا چاہتا جی حضرت موسا کریم نے آپ سرکار نے سی کہ میرے بھرا ہارون نے انہوں روکیا نہیں اے میں حضرت امیر معاویہ نے آپ نے سمجھیا خبرے حضرت علی نے اینا نو ایس قامتو اور حضرت عثمان غنید قتل تو روکیا نہیں حالانکہ آپ نے روک دے رہا ہے منع حضرت عثمان غریب کی تازی کہ کم نہ کرو ہون اتر بیخنا جو میں حضرت موسیٰ بارو آئے آپ نو خطا لگی زہری زہری طور تے آپ معاملہ وقتی سمجھ نہ سکے اپنے بران نال کیتی لڑائی اسی طریقے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملک شام وچ بیٹھے سن آپ نے سوچیا کہ خلافت الر رسول ہوے تو اون دا خون بگ جائے اونوں شہید کر دتا جائے علی بدلہ نہ لے۔ اے کیویں ہو گیا آپ نو اس غصہ سی پر علی پاک اپنی گل چرم والے نہیں سن اپنی گل چلت نہیں سنسا کلیم نہیں نیتا دو ماں دیا سن ایسے نال حضرت مولا مشکل کشاں اور حضرت امیر محاور آپ کی لڑائی ہوئی ہے پر یاد رکھ لو اصا کسی نو گلت نہیں آخر نیتا دونوں دیا چنگیا سن اگر در نبوت احترام کرنا نبی احترام یا نہیں گل آئی, آئی ہاں بالکل بھی گال کرے؟ امیر دیتے، دی لڑائی ہوئی ہے، جس وقت باپ سے چاچے دی آپس لڑائی ہوٹ کے کنگ سر چاریاں چاہیے نے ابے دے یا چاچے دے نہ چاچے دے سونے ہو دے جا سلام کھولنی تا کر کے وقت کا مجدے آپ پوچھا گیا عمر بن افضل نے یا حضرت امیر امیر آپ تو کی ہو ایک ایک کیوں خط کیوں کیوں کیوں کیوں؟ مثال دینا گل بالکل ٹکانے آ جائے گی سمجھ بھی آ جائے گی بندہ ہو نا حکیم دوائی، اے... دوائی ہے، دوائی ہے، بندہ قتل آئے... بندہ مر گیا حکیم دے پرچا نہیں ہو رہا خلاف ربٹ کرکیم ہوتی گولی دل بخار تو آرام بھی آ جائے ڈردو دیتا بچ کیا میرے خلاف پرچا ہو جائے سنت ہوئی امیر معافیا غلط فہمی ہوئی ہے پر دوسرے پاس نبی سہابی ہے نبی سابی پردہ بھی پا لینی ہے گنا تو بچا کے جنت بھی دعا چاہیے گل نہیں آئی ہاں یہ گل کا پتا لگی نہ تقریر بند کر دیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ شک شوبے پاس آپ کو لڑائی ضرور ہوئی اگر لڑائی ہوئیے موساں اسلامی بھی ہوئی ہے قرآن جایا بھی ہے لگی سجنا تھا کر کے بننی بولے در آپ نے آپ بولیا کر میں جویں گل <سؤال> کر گیا بھیڑیاں نہیں سن اصم خدا دی کر کے نا چیڑا میرے نبی سوبت چہ گیا ہے نیتا نیتو نہیں ہو سکی عمل اگر آگے پیچھے آلا ہو جائے رب العالمین فرماتا ہے اولائیک الذین امتحان اللہ, اللہ قلوبہم لتقوہ فرمایا اے دیا اینا دی اندر تے شک نہ کریاجیں اسا اینا دائی امتحان کی تائیں عمل بھیڑا ہو بھی جائے اینا دیا نیتا کھوڑیاں دیو زگڑیاں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوا ترا دکھ لین بولو نا اللہ وقت ڈاٹا ہو گیا مسئلہ سمجھا دیا سمجھا دیا تین داری کرنی شروع کر دی ہے ترا دکھ بولونا نا سبحان اللہ تو پورا ہو گیا ادھر ادرتی آم امیر محاویہ کی مولالی جنگ ہو رہی سی اجرا شام دا عیسائی بادشاہ ہے نے آپ مال خط لکھایا نا امیر معاویہ تیری جنگ ہو رہی علی دے اگر فوج دی ਲੋڑ ہوے میں بھیج دینا وا جدوں حضرت امیر معاویہ نے سنیا ہے آپ جلالت آ گئے آپ نے فرمایا جھلیا لفظ سنیا جے آپ نے فرمایا جھلیا اے تے دو بھراوندے آپس دا معاملہ ہے اگر تو علی ول آکو تیری اکھ بار کر لیا گیا تو سجنا درا تو آخلا بولو نا سمان ہاں یہ میرے نبی دے یار نے اسلام کا زمان میں مکا بٹھا دیا ہے. اسلام کا بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ باویں امیر بوا بھی آوے باوے جناب والا مشکل کو ہو اپنی مثال آپ ہے یار مصطفی سجنا پیار والا ہے میرا بیان میں نہ اندر قور نہیں ہومدی نش ہم آپس دے ڈاڈا پیارے ہے رب بیان کرے ڈاڈا پیارے تاریخ بیان کرے نفرتاں سن اساں انہاں گلاں نو دے دیوار نال مارا گے جڑی گل دے مقابلے میں آئے گی اساں نہیں مننے اساں پہلا قران دے نبی دے فرمان نو مننا اے سجنا یہ خوران مجیتر قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إلك روح الرحيم توجهنا سهدنا أدرد أخلا بولونا سبحان الله او سونے آئے دروے رب العالمین جلہ مجدہ القریم قرآن مجید اندر پہلے اصحاب پیغمبر دا ذکر کیتا ہے اصحاب پیغمبر دا ذکر کر کے معاجر انصار صحابہ اکرام دا ذکر کیتا ہے ذکر کر کے میرے نے رب العالمین فرمایا والذین جاؤ من بعدہم جرے نبی دے دیارہ تو صحابہ اکرام تو پاد چان والے نے پاد چان والے نے انہوں نے دا کردار کی نبی یارا بارے زبانہ نہیں کھولتے انہوں برا نہیں بولتے جناب کردے مولا سانو بھی معاف کر دے سا پا جانے پہلم آئے پالو مسلمان ہوئے اگر انہاں کو لو کوئی کمی بیشی ہوئی یہ مولا فРИنا سانو بھی maaf کر دے تے جڑے پچھلے نے انہاں نو بھی فРИنا انہاں نو بھی maaf کر دے دعوا کرتے برا نہیں بولتے غلط نہیں بولتے دعوا کر میرا مولا فرماندہ ہے اور ربا کے اندر دعا کی کرتے مولا اگر کو کوئی اونچ نیچ ابھی موافیہ سرکار ورگیا کوئی اگر اونچ نیچ ہو بھی گئی ہونا پھیڑا خیال نہ آ فرم جدو مو من پا دے چان والے یہ دعوا کرتے اسا پچھلیاں پچھلیا بھی مہربانیاں کرنیاں اور جڑے سڈے نبی دے دارہ نو دے نہیں دعواں کرتے نہیں اصا اناستے بھی مہربانیاں کا اعلان کر سڈنے توجہ ہے ایک بڑی سواد جی گل سنانا مطلب دونوں بولونا سبحان اللہ جی ادھر سجنا رضویہ شریف حضرت رحمت اللہ تعالی ملکے سخل کی شاہی تجھ کو صلی اللہ جس سمت جل دیے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ دا فتا بارز بھی آئے نومی جلے دے انتے بھی چوئے گل بیان کر لگیا ہوئے جی؟ جی؟ جی؟ جی رحال جان ہو جانگ ذہن ترو تازہ ہو جائے گا سجنا ادھر ویخنا نیشا پور دے نشا پور کا علاقہ ہے اج میں پاک پتن شہر ہے، نیشا پور بھی ایک شہر کا نام ہے حضرت محدث توسی اور سے ابو رازی یہ دو بڑے بڑے محدث ہوئے بڑے بڑے استاد سن جگ نو حدیث پڑھان والے سن یہ گئے نا حضرت امام علی دے دیکھو امام علی رضا کل گئے نے ارد کر دے لاج پالا اصا تعریف علاقے دعوت کرنا چاہنے آ سڈے علاقے دیدار کرنا چاہتا ہے سیارت کرنا چاہتا ہے آپ نے ایک دن دے چڑیا فرمایا فلانے دن فلانی تاریف نو میں کول آ جا گا یہ در ویخلا سجنا کتنے شاہ پور واپس آئے نے دنیا نو دسیا گیا شہر والے گیا پلانے تہار امام علی رضا تشریف لیا رہے جہاد کرنے ہوں سن سجنا درمی وہ چوکا ترے سویرے جہیا سکلان جا رہی ہوں انہوں نے تکن والے نہیں سنا رب دے قرآن سجنا درویخنا تجو جان ہو گیا فلانی تاریخ تاریخ نو امام علی رضا تشریف لیا رہ کے دو تہوار آئے گا جس تہوار حضرت امام علی رضا تشریف لے گے خدا خدا کر کے بڑی بے چینی دے اس تہوار دا انتدار ہو رہا اے ہویا کہ او تاریخ آئی جس تاریخ نو حضرت امام علی رضا تشریف لے آ مڈیاں دندر بدارہ میں چلان ہو گیا ہے وہ لوگوں تیار ہو جاؤ امام دا استقبال کرنا ہے جدو اعلان ہوئے منڈیاں بھی بند ہو گئے بدار بند ہو گئے ہر پاس جنابے والا قروبار موتل ہو گئے گوڑے بھی تیار ہوئے ہیں نوجوان بھی تیار ہوئے نے اور جنابے والا بچے بھی تیار ہوئے ہیں اتیار ہو کے ایک چٹیل میدان ہے جت یہ مہمان خاص مہمان دا استقبال کی تاجاندہ تھی اتھے آئے نے حضرت امام علی رداد تھوڑی دیر تو بعد جدو سواری نگر آئیے آپ دے رالا آپ دا غلام ہیں انہیں آپ دے سر دے اتھے ایک سائے بان چھتری نماز سائے بان کرایا ہویا ہے جن دے پلو کافی سارے بدے ہوئے سن جن دی وجہ نالا آپ دا چیرہ بھی چھپیا ہویا ہے سیر دے کرایا ہویا ہے جب تو حفاظت باستے تپ تو حفاظت واسطے اور آپ سرکار دا چہرہ چھپیا ہوا ہے کپڑا سامنے آیا ہے چہرہ چھپیا ہوا ہے اے دوویں محدث حضرت ابو زرع اور حضرت محدث اسلم توسی اے دوویں گئے نے براتے ہاتھ رکھے ج بالا اے مخلوق اے خدا تیرے دیدار کرن واسطے ائی اے تیری زیارت واسطے ائی اے ذرا اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا دیو اپ نے اپنے غلام نو فرمایا اس صاحباں نو اس چھتری نو پرا کر دے جدوں چھتری نو پرا کیتا گیا اے اعلی حضرت فرمان دے نے حسین نے حسن جدوں بے نقاب ہویا اے متھے دے ہے، والیاں لوگ آنے ہے، پہ گیا ہے، لوگ لوٹ سجنا درویخ پتہ لگ گیا ہے سو سال لگ گیا ہے وہ پترہ دے پی حسن دل میں محمد دسر کی آلم وے گا سجنا درد بولو نہ سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا جدو جی حسین حسن بے نقاب ہوا ہے لوگ ویخن دی, دی طاقت نہیں سی گل میدان ہے سنا چرد بولو نا سبحان اللہ ہو جائے حضرت ایمام محمد ایمام ابو حنیفہ دا شگر بڑا سونا سی بڑا ہی سونا سی وہ سجنا اتنے گل کر جاوا حسن کریما نال بننا نبی تاب بننا ارد اج تے جوان قریما نال حسن بنا دے نے سونا ساڈا چہرہ ہو جائے او جھلیا اگر عق دے اندر زنا رچیا بسیا ہوے قریما نال خدے چہرہ چمکدا نہیں اگر آنکھ وچ حیا ہوے غازی ملک محمد طالب حسین ورگا باویں سولی تے وی لٹک جاویں اسا اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے او جدوں نگاہ چہرے تے پیندی سی آنکھاں وچ اوتھو آ جاندے سونے چکرا چہرے چکر رونق ہی رہ جان میرت پتہ لگنا ہے چہرے دے رونقاں کریم آدی اے قرآن کریم آ اگلے ایک ایک بندے نو ٹکرا آپ پیچھے پیچھے آ رہے وہ کافلے دگلے بندے نو ٹکرا ہے اندہ اونے حضرت محمد دا قافلہ اے امام آکھنا بھول گیا اے عیسائی نے سوچیا اے محمد ادانا تے بڑا سنیا اج زیارت کر لینا وا حضرت امام محمد کو لائے آندے سونیا تیرا نام محمد آپ سمجھ گئے نے نو غلطی لگ گئی اے فرما دے نے میلیاں آپ نے فرمایا او آ نالیا نانا میں او محمد نہیں آ میں او اس محمد دے در دے غلاماں دا غلام او پیر اچ دے گیا اے آ لاج پال پھر کلمہ پڑھا دے آپ نے کلمہ پڑھایا اے پیرا تک آ سونے میرا دل آخد جنو چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے وڈے محمد دسن کیا گیا لوگ نا سجنہ درہ دا اخران نا سبحان اللہ جدو حضرت امام علی رضا آپ دی گل سنا رہا تھا جدو آپ دا حسن بین قابو پورے مجمد اندر کوہرام پہ گیا ہے اے دو میں محدث حضرت اسلم توسی اور حضرت ابو زرعان راضی آپ پچھے آئے نے مجمے سنالیا مجمے ہو لیا تسلی دیتی تسلی امام نے مجما پتا نہیں کئے گا, گا بی ہزار محدس کلما دا لے کے امامے علی ردا کو سنیا جی امام علی رضا د نے, عرض کر نے زمانہ گیا گیا ہے پر آج دی حدیث سننا چاہنے دی سند سند نے سمجھانا وا دی سند سندے خاندان چر جندی روایت خاندان چو باہر بندہ نہ ہو آپ نے فرمایا سنا چھڈ بی ہزار محدث نے آپ نے حدیث شروع کی دیئے فرمایا حا ثانی ابھی مو سال کا سین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ علی ابن ابھی تالب رضی اللہ تعالیٰ نو کالا حدا ثانی قرۃ تو محمد ہسنی پمن کال لالسنی امین امین اللہ سونے ہو اے حدیث پاک کی سنعد سمجھانا وا اس بعد پھر اہل وی کرام دی ماما کی شان بھی ہو جائے گی آپ نے فرمایا جیڑی حدیث لکھوان لگیا وا سنت کنج ٹردی آپ نے فرمایا جی ہدی لگا بندے میں جی اپنے باپ موسا کادم دے انہوں اے اے اے نے باپ حضرت امام جافر صاحب اپنے باپ محمد باقر کولو سنیے انہوں نے حدیث پاک امام زین العابدین اپنے باپ کولو سنیے امام زین العابدین فرماندے ہیں یہ حدیث پاک میں اپنے باپ حضرت امام حسین شہنشاہ کربلا دا انہاں کولو سنیے وہ فرماندے ہیں یہ حدیث پاک میں عام بندے کولو نہیں سنی خیبر دے قلعے نو پٹ دے شاہ مردا شیردا خوبت پروردگار لا فتح پکار اے حدیث پاک میں اپنے باپ علی شیر خدا کو خدا فرمے نے اے حدیث پاک میں اپنے محبوب اپنی اکاںک اپنے رسول کو سنیے رسول فرمندے نے ہدا جبرائی میں جبریل کو سنیے جبریل آخنا ہے میری اپنی گل نہیں ہے میں خود ر العالمین کو سنیے آیا در ویس ای اخدی نے اجڑی میں پڑھی ہے, حد ثانی نبی نبی نبی نبی انو سند اخرے نے سند دوبارہ پھر پڑھنا وا حد ثانی اللہ تعالی عنہ نبی ہے جعفر نے صادق رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہے محمد بن باخر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہے زین العابدین رضی اللہ تعالی نبی ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ محمد اللہ سنت ہے اگے حدیث شروع ہو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ادھر نہیں جانا آج سند آجری سند آ خالی آجری حدیث فخریہ اجڑی سند پڑھی کہ میں اپنے باپ موسی کاظم دے کولو انہاں نے اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق دے کولو انہاں نے اپنے باپ حضرت امام محمد باقر دے کولو نے اپنے باپ حضرت امام زین العابدین دے کولو انہ نے اپنے باپ امام حسین دے کو انہ نے اپنے باپ علی پاک دے کولو نے نبی پاک دے کولو حضور پاک نے جبرائیل کولو تے جبرائیل نے رب العالمین دے کولو اینو جاندہ ہے وقت دا امام حضرت امام احمد بن حنبل بولی آئے فرمایا اے سونے دی کڑی ہے اے سونے دی زنجیر ہے رب العالمین نے او نام پاکاں دے نام دے اندر انی برکت رکھی ہے وقت دا امام فرمادہ ہے او جڑا پاگل ہوئے اندے گلے دے اندر اے سند لکھ کے بعد تیدا نا بیڈا حیاء کردائے او نا پاکا دے ناندہ صدقہ انو قلبی دے دے دےوے گا سمجھ بھی دے دے دے گا وہ سونے گل اندر کوئی سواد بھی آیا یا نہیں آیا ذرا رف نل سبحان اللہ ادرخرب لمی نے شانا متاد فرمائیاں ادا ہیا کردا داں داں دیا کردے بزرگ بھی ما ہوما ول فاطمہ ربا وہ جدو کیا مت کیا دہارا نا ہر پاسے گرمی گرمی ہوئے گی سانوں سان فرشتے والے لے کے جان گے اسا یاد کر لیا ہے نہیں ہونی یہاں پنجا کا واسطہ پا چڈنا ہے پر اسا خالی پنجان دے منن والے نیاں اسا چارا دے منن والے میاں اسا چارا نووی مننے یاں پنجانو بھی مننے یاں اسا پارا نووی مننے یاں اسا خدا دی کر کیا نواں اونا پاکا دے کج لارو تے بین والا کتا بھی ہو بے اسا انووی مننے یاں اتراج نہیں کرتے ادھر ویخنا سجنا تبجی ربلا نمیلا مجدہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک کتے کا ذکر کیا ہے بولو تو یہ کتے کا ذکر کیا سارے بزرگ فرما نے کیا مت والا دیہات آئے گا ابو چاہ و سردار ہو کے تو جنت دے ہوئے گا سوال انہیں او کتیا خیر آئے کتا ہو کے جنت وال جا رہا ہے اب نے جواب دینا ہے رب دی نبی حضرت عیسیٰ دے صحابی سن چوکیدار بنیا سا نوکیا نہیں سا تا رب نے میرے جنت دیتی ہے وہ سجنا حدرت منع والا دا چوکیدار ہو ہو کے محروم نہیں را وجہ نبی دے یارہ کی عزت کا دا چوکی دار گا رب العالمین لال امی کی محروم فرمائے گا ایک گل تھوڑی جی گل سنا سبحان نا تھوڑی جی گل پیچھو رہ گئی تھوڑی جیسوں حضرت امام حسین بچایا یا نہیں بچایا بچایا بچایا سی آپ نے انہیں ہاتھ سے بہتری کی سن امیر میزیز جی یزید سی مادہ اوے امیر سن سوال آئے امام حسین نے یزید دے ہاتھ کی تھی کیوں بیمان سی اندر دا کوڑا سی فاشک سی اگر بیت کر دے دین رڑنا سی امام حسین دین بچائے سوال یہ حضرت امام اے امام حسن انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اگر انکھو جزیرت امیر معاویہ ایک ورگے سن پھر سوال اٹھنا ہے، حسین دین بچا گیا ہے تے حسن دین ماذ اللہ روڑ گیا میںرگاپ ہےسن نے ہاتھ پہن راسی مرگا سی پر ورگا سی پھر باپ دے ہاتھ دے بیعت کرنا بھی دین روڑ نہ آئے پھر نکلے کا نتیجہ کہ امام حسن ماز اللہ دین روڑ دے رہے پر نہ نہ کسے کوڑے دماغ دا خیال ہو سکتا ہے نہ حضرت امام حسن دین نو روڑ آئے نہ امام حسن دین روڑ آئے تو میں بھرامان اسلام دی بڑی خدمت کی دیئے قسم خدا دی و جڑا میر معاویہ دے بارے زمان کھل دعا کھنو اگر امام حسن آپ دے حد دے بیت کر کے امام ریائے کہ سنی انہوں نبیدہ صحابی مننے نے انتی سنی یہ تجوی کوئی فرق نہیں آندا جڑا امام حسین پاک پر جواب دیوگے اساد پر دے دیا حضرت امام حسن پاک نے بیعت امیر سرکار دی دماغ دا خیال ہو سکتا امام مسؤوم ہے امام مسؤوم ہے امام مسؤوم ہوئے اے امیر دے بیعت کرے کہ ہے جرم نہیں ہویا امیر نے مان کے جرم نہیں کر رہا نبی دی پیر شیر نا سنا سا او فرماندہ sadeeve opive re sadeeve رنگ اشپساد بہو جر ہو سر ہی دی حیا دی گل سناواں سناو. سناو. سناو. توجہ ہے نا سجدہ حضرت اخران بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا حیا تے غیرت دی گل اسا ضرور کرنے ہاں ادھر ویکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری دی گل ضرور کرنے ہاں انہاں نوجواناں نا دے نال گل ضرور کرنے او نوجوانو کافراں دے درد دے, دے, در دے نا آ جایا جی اوہ کافران دا لباس پایا ہوئے بلہ گیند کھیڑ دوں میں تیری عزت رلاج لگ دی ہے تیری شان نبی, لے تی نبی دی تابعہ داری دے نالے رب تے قرآن نبی دے فرمان دے نالے ایک علیہ سان ضرور کرنے ہونے ادردہ اخلا بولونا سبحان اللہ لے حیادی گالوی کرنی ہے تے اہلِ بیتِ کرام دے حوالے نال کرنی ہے ایک میری پڑھایا جائے ترقی ہوئے گی شانہ بشانہ چلن دینا ترقی ہوئے شانہ بشانہ چلن دینا تالیم جی ہو پٹا ہو سر اتر جائے باواں اتر جان مسلمان دی دھیر تکیاں دی خاطر تے رپیہاں دی خاطر کدے چا دی پتی دی مشہوری دین واسطے دی آئی اوے کدے جناب والا کریم دی مشہوری دے رہی اوے کدے دی مشہوری دے رہی اوے او سजना قسم خدا دی ایک کافر دی جائے تج مسلمان چار گئی رب دسم خدا گلیاں بادار والی نو ہیا سبق دے گھر چھوڑ دیارئی ادر ویخنا سیرا دیا پینٹا دی نہیں او خیر مردان الگ مرمان دی نہیں اور پیان دی خاتر روڑنا دی لیان دی نہیں و نانا ایسا اسلام شریعت فرمان دی ہے عورت بی بی ہے اگلے نے آنکھیں آئے تیری عزت لٹانگے وگر مار دی گے اگو بی بی نے جواب دیتا ہے مرنا قبول ہے پر عزت دے ادھے حرف آ جائے قبول نہیں ہے اپنے جسم تو کپڑا ہٹاو اپنے سر نو نگا کر دیا میری قبول نہیں ہے کیونکہ میرا سر کسے دنیا دار نہیں کجیا مدینے توجہ سجنا درد بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا اج دی بی عزت بچان والی ہے مر گئی ہے قتل ہونا گوارا کیتا ہے پر عزت برباد کرانی گوارا نہیں کیتی اسلام فرما ہے شہید ہے حالانکہ شہید اسلام دا پرچم بلند کردیا جڑا مرد ہے او شہید ہوتا ہے جان دیتی اپنے جسم دو کپڑا نہیں کھولیا وہ سجنہ اے دنویخ اے تو پتہ لگ دائے اے،, اے تو پتہ لگ دائے وہ جڑی عزت بخان دی پھر دی ہے اسلام دا پرچم رول دی ہے وہ جڑی عزت بچان دیا ہاں، جان دیتی ہے وہ نے اسلام انہوں نے جونچا کیتا ہے جو میں خالد بن بھلی ادرے کیتا ہے ساڑھا اللہ حضرت بھی جنابی والا بولی آدھر ادھو خنال سبحان اللہ آپ فرما دیں بے اجادت جل کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں بے اجادت جل کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بے سجنا لمبا ہو جائے گا بس نقطے دی گل کرنا حضرت امام علی مقام امام حسین آپ جدو شہید واسطے خیمے تو باہر نکلن لگے نے اپنی اپنی بیویاں بلایا گھر نو بلایا، پاک نو بلایا، علی دی دھی نو بلایا اپنی گھر والی نو بھی بلایا ہے اپنی صاحبزادی نو بھی بلایا جڑے لفظ بولے نے سنیا آجے آپ نے فرمایا میری دھی یاد رکھا جے ہاں میں میری لاش دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاوا خبردار میری لاش دے نا آیا آیا آج اببا جی کیا فرمایا دنیا یہ ناکھے محمد دیال اج بے پردہ ہو گئے جگ والنا چاہنا جنا بھی او آ جائے محمد دور نہیں ہو سکتی توجہ سجنا دراخلا سبحان اللہ لاش لاش ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان کیونکہ دھی عثمان دیاں سن رے بو کھڑکا میرے نبی وسال نہ ویلا قریب آیا hmm. ہے سیدہ پاک بیٹھے ہوئیں دروازہ کھڑکیا آباد بلانی بی بی میں پڈو نبی ملاقات کرنی ہے بی بی پاک نے فرمایا جا ٹور جا نبی طبیعت حلیل ہے تکلیف بڑی شدید ہے جا جا گیا اگلا دیہ فرمایا کون دروازے تک آئے جواب مل بی بی جی میں پینڈو نبی پاک نا ملاقات کرنے آیا آپ نے پھر فرمایا ہے آنے والے جا نبی دی طبیعت بڑی علی ٹور گیا تیسرا دیہ آنے والے نے آ کے دروازہ کڑکایا آپ نے فرمایا کون بی بی جی کل پرسو بھی آیا تھا پینڈو نبی پاخ ملاقات کرنی ہے میرے نبی فرمایا بیٹا جناب نبی نے صاحبزادی سن لے پینڈو نہیں آبا جی کون ہے فرمایا جہا بڑے بڑے بڑے بادشاہ پٹھا لٹکا ہے کر چھڑ ماو گرا کھو لینا اے بڑے بڑے جوانوں پٹھا سجدا ہے اے, اے منا کل مات کلے جیتے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے میرے نبی نے میرے نبی دا جملہ سنیا جی میرے نبی نے فرمایا وہ بیٹا سن لائے اے ضرور اندر آ جانا اے صرف تیرے پردے دا ہیا کردہ ہے توجہ اینا سبحان اللہ بدا نہ پہلے دہار آیا ہے نبی وصال دا پیغام لے کے رب نے فرمایا ہونا ہے میں رب آنکھنا مات جاؤ ساڑھے یار دے دربار دے اندر پیغام لے جاؤ واپس کیا ہوئے گا رب نے فرمایا انہیں کی جواب لے میں جو کھلیا سی انہیں ارض کی تیونی ربا میں تیرا حکم پورا نہیں کر سکیا معاف کر دے کی کردہ کے سیدا تشریف فرما ایک پاسے تیرا حکم سی ادرو سیدا جا حیات ادرو حیافی رب تیرا حکم پورا نہیں کر سکے سیدہ حیا حیاء چا گیا ہے تان کر کے پورا نہیں کر سکیا دو دہار رب بلوا پس جاندہ ہوئے گا رب پس ہوے ہوئے گا ہاں جیڑے کم گھلیا سی فرشتہ نہ فرمانی نہیں کرنا پر آج پورا کر کے نہیں آیا کیوں کیوں اگے سیدہ دا حیاء مانے آگیا ہے سجنا درویش اے اسلام اے اسلام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے کولو پوچھا گیا ہے عورت واسطے بہتر کیے ہے عورت واسطے بہتر کی ہے عورت واسطے بہتر کی ہے او اے, اے سنس کر جائے نرس بن جائے نا نا نا نا دن نا نا فرمایا ہو بدارا دفتر بدار اسلام دی قدر نہیں پہچانی او بی بی عزت والی کدو اے؟ اے او دو دی ہے اے فرمایا ادو ہی بنتی ہے نہ خیر والے نہ وہ سجنہیں تو پتہ لگتا ہے جڑے آخدے نے شانہ بشانہ چلندنال ترقی ہوں دیئے ایسکول آلے انگریزی تعلیم آلے نمی روشنی آلے وہ جڑے آخدے نے ترقی شانہ بشانہ ہوں چلندنال ہوں دیئے انہوں نے کہہ دے تو کلمہ پڑے آئے پر اندر دا کھوڑ آئے سبک نبی دا نہیں ہے نبی دا سبق جرائے او خیر مرد تو دور, دور ہٹ دی چار دیواری دے دردی ہے قرآن پڑھتی ہے درو پڑتی ہے پھر گو دے چان والا اسلام دا گدار نہیں شہر شاہر دا مردا ہے حسینل رہا آسا اپنے حسین آسا حسین ساڑا خونی رشتہ ہے نہیں اص امام حسین داندان نہیں خاندان حسیندان دیں فرمایا بہتری کرنی کثیرایا جسین پتا لگیت رنڈیا نہ چاہدہ سنیا نے جزید رنڈیا نہ چاہتا ہے آپ ویخ دے اپنی گھر والوں نہیں بے دے گھر وال نہیں وا ریا نہ میرے حسین گوارا نہیں کہ انجدہ بھی خیرت ہو چانا حسین ہاتھ بن کے آخ اکا دن ہمیشہ نہیں رہنا کنی دیر تک مخالفت کریں گا یہ درمیخ جہا رڈیا نہ چاہے اپنیاں گھر والے حسین فرمائے نچائے گھر ٹی چلا رنڈیاں نچ رہی نے بےخیر سی ہے دی جن زبان تیری آئی ہے تو زبان بھی بھیڑی بھی بن جانی ہے کدے کنجر تھلے کنجری اے ہو رہی ہے کنجری کجری تھے کنجر اترو ہو رہی ہے یہ خیر سی ہے ماں بھی ویخ رہی ہے بہن بھی ویخ رہی ہے اسینک جڑا ہے وہ جڑا ہے, ہے،, ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے بابے فرید وگو بیویاں فوت ہو گئی نی اور نہ دیاں قبرہ دے سچے خبے جنابے والا چادرہ پاہ دیتی آنے تاں کے قبر دی تے دیوی غیر دا نکہ نہ دور جان کوئی سجنا کرا دکان یہ حیاد اسلام ہزاد اسلام ترس دے سجنا کام پتہ نہیں لیا تاریخ شرور کنو آخد لکھ پولپ ہسپتال فیٹری جیار دکھانے شور اپنے نمبر لکھائی آ گئی سجنا لکھائی پڑھائی کا نام نہیں ہے اگر شور ہوبنا نمین کدے بھی ابو چہل ابو چہل فرم قسم خدا دی کر کے شور لکھائی پڑھائی تعلیم تے تے نبی غلامی آڈا خلندر لہوری بولیا سے مدرو ہوتی ہے نا زن شیر سنیا جی تبج دن جس علم ہے نظر ملام اقبال نے گل کی سی فرماتے ہیں تینوں دسنا وا مسلمان پڑھا لکھا پڑھائی اج دیا نا جی مار چڑ دیا پڑھائی اج دیا ہوں نے مکے نہ دے مردہ دلانو جنتا کر کے پہنچا چھڑ دیا جس سے علم کی تاثیر پڑھائی پڑت عورت عورت نہ مطلب عورت عورت نہ رو بندہ بن جائے بندہ بننا ہی نہیں عورت عورت نہ رو نہ عورت کن آخر نے کتابا چ لکھی کلام جنوبا بندے پتا لگیا اے عورت حیات نا دن چھپند کیوں اسلام چاہ دی چاہ پتی جی جی جی جی جی دی مچس مشہوریا نہیں منگتا اسلام ہے تو دی آد جا تیری گود دے چان والا اسلام دا قطار نہیں جس میدان دے اندر بھی قدم رکھے اسلام دا پرچم بلند کر چھوڑے, چھوڑے،, چھوڑے،, چھوڑے،, چھوڑے،, چھوڑے،, چھوڑے،, چھوڑے دا ہونا چاہ بال فرمان جس علم فڑم دی وجہ نال جما چڑھتی گئی ہیا پہلے دیہ ہے جی جی چڑھیے ہیا میا سوچتے اگر علم ہوا گٹد پہلے دیہ ہیا کر غیر مرد گل کرتا سی جاپ نہیں ہوں کو گل کرے کار ٹریپٹا سکول محول دوپٹا اتریا چھوٹی جی آ گئی کالج گئی گھر جھوٹ ہوئے دوپٹا بھی اتریا چونی بھی اتر گئی ہے ادھر میں پٹی بھی اتر گئی ہے سجنا درویش اقبال فرماندہ تال بھی تھی شہور والی فکر دی تری اقل قصور ہے جلاندھ پھر تعلیم اندر بے حیائی نہیں ہوا سبق ہوئے دماغ مغد ہو اسلام اگر سوچ فکر وکری وکری نہ قومہ وکری وکری نہیں کافر دی سوچ مسلمان یہ گل پکی خود غور کرو دماغ سے بوجھ پاؤ تہو ایک جس وقت نا جس وقت پرندے آپس میں لڑائی ہوگی ساتھ کاؤں کا ساتھ لالیاں لا نہیں لالی بچے لالیاں کا ساتھ دیں تو ساتھ دیں یا تعلیم تے نہیں ہے تعلیم سے نہیں اگر شور ہوئے نال تعلیم آخ نظریے تعلیم آکھے تھی مسلمان دی کوٹ چلو کوٹ چلوتی کبھی باپ نو بونکتی جن خون پسینہ ایک کر کے پا لیا کدی پھرا نو بونک غیرت خیرا کہ چوک بازار کوئی فہم کا نام لینا سر باواں کونج کے میدان چی ویکتا اگلا بڑا وا چود مالدار گولی مار دے گا کہ جان گل اچھا نہیں دا. کون پڑھا کون سمجھا مسلمان دھی جنہیں جی واگ استعمال کرنا شہبت کا ٹو دل جہا پیار ماں پیو چین چی آ سکتا آہ, یاد رکھ لے. سیدنو دی سی باپ رات کرے شا جی لحاظ کرے, تی شاوت دا جی ٹٹو دا کرے. تی سمجھ نہیں سکے تعلیم ہو نہیں ہوں اپنے بناوے نا تعلیم و دا دشمن بناوے محمد مصطفی دردہ وفادار بنا بارگاہرما بارگا. امید ہے کوئی اے ہوئے اگر نہیں آئی اللہ تعالیٰ جی آخر کے خیال ہے ساڑھا پیر بہت بولے سنا راجا بولو سبحان اللہ فرمایا جیون کی جانا یار سارا مردان چوڑا کو ماں پیو بھائی تجر حصب ن پہو جڑا بچ حیاتی مردہ Oh <laughs> ہو رہی جس وقت نہ دل چیا ادب نکل جانے کی دسو سفر دی کمی اس پاس بیوی روٹلیاں جرا اسمان دا سورج انہا یا کرے, انہا یا کرے کہ سجدہ دا ایک بار ننگا ہوئے تے او شرم دے مارے چڑے چڑے نہ اندر کے بے بے کم ہو جت مند سنج اور جتے اہلے خرام دی توہین اور جی بی خراما نہیں اسلام دی حکومت جن دیر تک سننی رہن اور دل ادب اور ہاں ہائے کہ یاد نہیں کرنا باہر بڑے بڑے شہید جگ در آئے نا پر جی شہادت تیش کی شہادت کوئی نہیں پیش کے دشمن خبردار حسین ہر گیا جیتیا کو شہر جب صحیح یزیدی آئے سن سیر نیواں واسطے پر جدوں شہید کر لیا جا رہے سن کس رنگ نال دشمن آئے تھے گل اولا ماں سنی پڑی نہیں اولا ماں کو سنیے جدو پاک سلام اللہ علیہ پلیاں اپنی, اپنی زندگا گزاریا پھر پوچھ علاقہ سیدہ پاک نے کدی گھر قدم رکھا ہوئی جڑیاں پاک دار اجڑ گئی خاندان حسین آباد ہے کل بھی آباد ہے ہمیشہ تو آباد ہے حسین آباد رکھے دعا کرنے اللہ تعالیٰ ع... ح... حسین پاک نو آباد دعا کرنے اللہ تعالی دنیا آخر دینا آباد اور بھئی اللہ تعالیٰ, تعالی منظور جی السلام نے